رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اور اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے اے ہمارے رب تو کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیں اور دوبارہ ہمیں کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کریں اور اس زوم باطل میں مبتلا ہو جائیں کہ وہی حق پر رہیں اور ہم باطل پر رہیں اور ان کا کفر اور بڑھ جائے اے ہمارے رب ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ان پر ہمارا معاخذہ نہ کر تو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے